تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوہے کو میرے سوا ہمات بنا لیں گے بے شک ہم نکافروں کی مہمان کو جہن تیار کر رکھی ہے